کل یم پل اسن الی دونوں پلؤ والا والا تو بتائی بہ نظر وقل الحمد لله لم ولدا ولم, يكن له شريك وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ کلولی اللہ حمل کی ان ذل morally terminar صدق اللہ gehört <سؤال> کر سا بے دل کی ہمیں صحبت نہ ملے گی ایمان بچا بھی تو حلاوت نہ ملے گی ایمان بچا بھی تو حلاوت نہ ملے گی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 ایمان بچا بھی تو حلاوت نہ ملے گی قابوں میں بھی ڈھونڈو گے تو راحت نہ ملے گی قابو میں بھی ڈھونڈو گے تو راحت نہ ملے گی جب تک گناہوں سے حفاظت نہ ملے گی جب تک گناہوں سے حفاظت نہ ملے گی ایمان بچا بھی تو حلاوت نہ ملے گی تع بھی ہے سرکار کی لازم امت پہ تعت بھی ہے سرکار کی لازم صرف ان کی عقیدت سے تو جنت نہ ملے گی صرف ان کی عقیدت سے تو جنت نہ ملے گی امت پہ تعت بھی ہے سرکار کی لازم امت پہ اتات بھی ہے سرکار کی لازم صرف ان کی عقیدت سے تو جنت نہ ملے گی ایمان بچا بھی تو حلاوت نہ ملے گی کس طرح غلاموں کی ہو پہچان بتائیں کس طرح غلاموں کی ہو پہچان بتائے سرکار کی صورت سے جو صورت نہ ملے گی سرکار کی صورت سے جو صورت نہ ملے گی کس طرح ہاغ کی ہو پہچان بتائے کس طرح ہاغ کی ہو پہچان بتائے سرکار کی صورت سے جو صورت نہ ملے گی ایمان بچا بھی تو حلاوت نہ ملے گی مصروفیت کار جہاں اوف میری توبہ مصروفیت کار جہاں اوف میری توبہ فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ ملے گی فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ ملے گی ایمان بچا بھی تو حلاوت نہ ملے گی اس وقت سے ڈرنا ہے ہمیں آج ہی طائب اس وقت سے ڈرنا ہے ہمیں آج ہی طب جس وقت کے توبہ کی بھی مہولت نہ ملے گی جس وقت کے تو کی بھی مہلت نہ ملے گی ایمان بجا بھی تو نہ ملے گی گر دل کی ہمیں صحبت نہ ملے گی ایمان بچا بھی تو حلاوت نہ ملے گی الحمد للہ <تضون> الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان أن آمِنوا بربكم فأمِنوا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ دنہ محمد آل محمد وبارک وسلم محمد علی سعید محمد وبارک وسلم میرے معزز مسلمان بزرگو عزیز بھائیو اور امتی مسلمہ کی مقدس ماؤ اور بہنوں گزشتہ اتوار ایمان کی اہمیت اس کی حقیقت کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی کہ اللہ کرے ہمارے دل و دماغ میں ایمان کی اصل قیمت کا احساس پیدا ہو جائے جب کسی چیز کی قیمت کا احساس ہو جائے تو پھر بچانا آسان ہو جاتا ہے پھر آدمی اس کی بچاؤں کی تدبیریں خود بھی اختیار کرتا ہے لوگوں سے بھی پوچھتا ہے مشورے بھی کرتا ہے ان پر عمل کرنے کا اہتمام بھی کرتا ہے اگر اس کی قیمت کا احساس ہی نہ ہو چاہے کوئی کتنی اچھی تدبیر بچائے تو بات بنتی نہیں تو اللہ کرے جو باتیں عرض کی تھی کہ ایمان کی قیمت کا احساس ہمارے دل و دماغ میں آ جائے کہ ایمان وہ دولت ہے کہ اگر اس کے بدلے میں سب کچھ بھی لے لیا جائے ایمان بچا بچا کے آدمی قبر تک لے جائے تو پھر بھی سودا سستا ہے یہ شخص کامیاب ہے اور ایمان کی محرومی کے بدولت ساری دنیا کے خزانے بھی قدموں میں آ جائیں اور یہ انسان بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جائے تو اس سے بڑا بد نصیب اور خسارے والا کوئی نہیں یہ ایک حقیقت ہے ایک صاحب ایمان حضرت ابو سلما رضی اللہ تعالیٰ حضور علی سلا تو السلام کے پاس جب آئے لٹ لٹا کر بیوی بھی ہاتھ سے گئی بچے بھی ہاتھ سے گئے دولت بھی ہاتھ سے گئی اور حضور علیہ السلاۃ وسلم کی خدمت میں آئے کہا یا رسول اللہ بیوی انہوں نے لے لی بچے انہوں نے لے لی ہے دولت مکہ والوں نے لے لی میں آپ کی خدمت میں اپنی ایمان کی پونجی بچانے کے لیے حاضر ہوا ہوں یہ ہوا اضور نے فرمایا یا ابا سلما قدرا قدر اے ابو سلمہ تو بڑے نفع کی تجارت کی ہے اللہ کرے اس روشنی کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ واقعی اصل یہی ہے کہ سب کچھ لٹ لٹا کر بھی ایمان کا سرمایہ بچ گیا تو یہ کامیابی ہے یہ کامیابی ہے. اور سب کچھ مل گیا اور ایمان ضائع ہو گیا تو اس سے بڑی بدنسیبی کوئی نہیں ارے میرے عزیز اگر یہ بات دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو پھر ایک ایک لکما کے لیے ترسنا آسان ہے ایمان کی خاطر فخر و فاقہ برداشت کرنا آسان ہے ایمان کی خاطر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ ہو جب سولی پہ لٹکا دیے گئے تیر مارنا شروع کیے تو ایک شخص نے کہا اے خبیب اگر تم محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑ دے ہم تجھے رہائی دینے اور تیرے بدن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سزا دے دے تو تجھے گوارا ہے حضرت خبیت توق کر کہتے ہیں ارے ظالموں تم نے میری ایمان کی قیمت بڑی سستی لگائی ہے جو مجھے محمد رسول اللہ سے تعلق ہے تم نے اس کو غلط اندازے سے پرکھا ہے اللہ کی قسم اگر مجھے رہائی مل جائے اور اس کے بدلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبے میں ایک کانٹا بھی چب جائے مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں تم دین چھوڑنے کی بات کرتے ہو ایمان چھوڑنے کی بات کرتے ہو تو یہ قدر دان لوگ تھے سمجھتے تھے ایمان کیا چیز ہے اس لیے انہوں نے زندگی انگاروں میں تو گزار لی فکرو فاقہ میں تو گزار لی تھوڑا کھا کر روکھا سوکھا کھا کر زندگی تو گزار لی لیکن ایمان کا سودا نہیں ہونے دیا اپنے ایمان کو خطرے میں نہیں ڈالا سب کچھ برداشت کیا دنیا والوں نے خزانے قدموں میں رکھ دیے کہ یہ لو لو اس سے دس بردار ہو جاؤ یہ لوگ لو, لو اس سے دس بردار ہو جاؤ تو اللہ کرے یہ بات دل و دماغ میں آ جائے تو پھر دشمن کی ساری سازشیں ناکام ہو سکتی ہیں پھر اس کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جا سکتے ہیں اگر مسلمان کے دل و دماغ میں ایمان کی قدر قیمت آ جائے مسئلہ یہ ہوا آج ہر سازش ایمان کے خلاف کامیاب اس لیے ہو رہی کہ مسلمان کا اپنا دل ایمان کی اہمیت سے خالی ہو گیا اس نے آج ایمان کو وہ قیمت بھی نہیں دی جو اس کے ہاں ایک روپے کی بھی ہے چند ٹکوں کی جو قدر و قیمت ہے آج مسلمان کی اندر کی آواز یہ نہیں ہے کہ ایمان اس سے قیمتی ہے اور نہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ چند ٹکوں کے خاطر اپنی اولاد کو ایسے ماحول میں بھیج دے جہاں اس کا ایمان خطرے میں ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے چند ٹکوں کی خاطر خود وہاں پہنچ جائے جہاں اس کا ایمان خطرے میں ہو نہیں ہو سکتا تو یہ احساس مردہ ہو چکا ہے کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے تو اللہ کرے بھائی یہ اس کی قیمت آ جائے اب ایمان کی حفاظت کے دو طریقے ہیں ایک تو دو چیزیں عرض کرتا ہوں صرف ان دو چیزوں سے بچیں اور دو چیزوں کو اختیار کریں جو چیزیں بچنے کی ہیں ان میں سب سے بنیادی چیز اپنے اسلاف کے بارے میں بدگمانی نہیں جو ہمارے بڑے جا چکے انبیاء صحابہ اولیاء محدسی فکہ مفسرین ان کے بارے میں بدگمانی نہیں حسن زن حسن زن جہاں ان کے بارے میں بدگمانی آئی ایمان سلم ہونے کا اندیش ہے بڑا فتنہ مسلمانوں کے لٹریچر میں تعلیموں میں نظام زندگی میں یہ رائج کیا جا رہا کہ اسے اپنے اسلاف سے پہلے بزرگوں سے کاٹا جا رہا یہ کان ان بچوں کے سنتے ہیں کہ حضرت ابو ریرا رضی اللہ تعالی اللہ بہت ساری حدیثیں اپنی طرف سے بنا لیزب اللہ یہ بدگمانی صحابہ نے علی بلّہ بہت سارے حدیثیں خود بنا دی محدثین نے یہ حدیثیں خود رکھ دی یہ بدگمانی پیدا کی جاتی ہے ایمان صاف ہو جاتا ہے تو پہلی چیز میرے عزیز جس چیز سے بچنی کی ہے وہ ان کے بارے میں بدگمانی نہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت حضرت معاویہ حضرت اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر ابنی عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وسلم دونوں میں بڑا کون ہے سوال کرنے والے نے انتخاب اس انداز کا کیا کہ غیر انہیں حیدرز معاویہ کے بارے میں دل و دماغ میں بدگمانیاں پیدا کی ہوئی تھی اس لیے ان کو سوال میں لایا دوسری طرف حیدر عمر عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جن کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ خلافت عمر احسانی کہا جاتا ہے عدل و انصاف کے لحاظ سے یہ سوال کیا سفیا نے سوریہ رحمت اللہ علیہ سے سبحان اللہ تو حضرت نے رشاید فرمایا کہ عمر ابن عبد حضرت معاویہ رضی اللہ کا وہ گھوڑا جس گھوڑے میں وہ شریک تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں اس گھوڑے کے نتنوں میں جو مٹی ہے عمر ابن عبد اس مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تو صحابی یہ رسول ہے وہی ہے تم اس کا کہتے ہو ہاں یہ بد گمانیاں پیدا کی جاتی تو اس چیز سے خود بچنا ہے اپنی اولادوں کو بچانا ہے کہ میرا اولاد کون سا لٹریچر پڑ رہی ہے کس استاد کے پاس پڑ رہا ہے ہاں اگر اس استاد نے اس کے دل و دماغ میں اسلاف کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کر دی تو اس کا ایمان خطرے میں دیکھیے میرے عزیزو استاد کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے اگر استاد نیک ہو تو وہ انگریزی پڑھا کر بھی آپ نے شگرد کو تہجد گزار بنا دے گا اور اگر استاد بدین ہو بے دین ہو تو وہ اسلامیات کیا قرآن پڑھا کر بھی بدین بنا دے گا ہاں استاد کا کردار بہت اہم ہوتا ہے اس لیے فرمایا کہ یہ دیکھ لو کہ آپ کا بچہ کس کے پاس پڑھ رہا ہے کیا لٹریچر پڑھ رہا ہے کہاں جا رہا ہے کئی ایسا اسلاف کے بارے میں اس کے دل دماغ میں بدگمانی آ جائے اس لیے کہ حضرات صحابہ تو وہ لوگ ہیں جو سارے دین کے راوی ہیں خدا خاصہ اگر ان کا کردار مشکوک ہو گیا تو سارے دین کی عمارت دھرم سے نیچے گری دھرم سے نیچے گری اس لیے کہ سارا دین ان کے واسطے سے پہنچا ہے فقہا کے واسطے سے پہنچا ہے اس لیے دشمن نے چال یہ چلی کہ ان کا کردار مسخ کر دو ان کے بارے میں دل و دماغ میں بدگمانیاں پیدا کر دو ایک کام تو یہ کرنا کہ خود بھی اپنی اولادوں کو بھی اس سے بچانا حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اس لیے کہ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو میرے داماد ہیں بعض وہ ہیں جو میرے سسر ہیں کل قیامت میں اگر انہوں نے تمہارا غریبان پکڑ لیا تو پھر میں بھی تمہیں نہ بچاؤں گا ان کے بارے میں میرا خیال کر تو تمام اسلاف تمام بزرگان دین کے بارے میں حسن زن دعائیں کی جائیں کہ ان کے قربانی کے بدولت یہ دین مجھ تک پہنچا ہے انہوں نے عزتوں کی قربانی دی جانوں کی قربانی دی اپنی معیشت کی قربانی دی اولادوں کی قربانی دی تب جا کے یہ دین مجھے تک پہنچا ہے سب کے بارے میں حسن زن ہو حسن عقیدت ہو اور رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو آدمی اسلاح کے بارے میں بدگمانی کرے میں قسم کھا کے کہتا ہوں دہلی کا کوئی قبرستان دیکھ لو اس نے بدگمانی کی تو اس کا رخ قبلے کے طرف نہیں ہو سکتا تو اللہ اس کا رخ پھیر دیتا ہے کبلے سے ایک تو اس سے بچنا ہے اور ایک چیز اور ہے وہ تفصیل طلب ہے لیکن اختصار سے ارض کرنا وہ ہے دل کی بیماریاں بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا ظاہر سمر جاتا ایک بیان سے داڑھی رکھ لی ٹوپی پہن لی پگڑی رکھ پہن لی ظاہر سمر گیا لیکن دل کے اندر ایک مرض ہے بڑائی کا کبر کا بس اوقات یہ وقت آتا ہے کہ آدمی اس بیماری کی نحوست سے ایمان سے معروم ہونے لگتا حضور سلاۃ والسلام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو شہرت کا طالب تھا بڑی عبادت کرتا شیطان انسان نما بن کر اس کے پاس آیا اور اسے اس کہا کہ میں بھی تیرے ساتھ عبادت کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا نہیں میں خلوت میں خود ہی عبادت کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا نہیں میں بھی کرنا چاہتا ہوں وہ ساتھ ہو لیا ایک دن دو دن تین دن شیطان نے نہ کھایا نہ پیا اسے حیرانگی ہوئی کہ یہ تو مجھ سے بھی بڑا بزرگ بن رہا ہے اس کی واہ واہ ہونے لگ جائے گی اس سے پوچھا تجھے یہ کمال کیسے میرا اس نے کہا آسان ہے گناہ کر لے توبہ کر لے یہ صلاحیت تیرے اندر بھی آ جائے گی شیطان نے راستہ دکھایا گناہ کا بہت عجیب طریقے سے اس نے کہا مجھ سے تو گناہ نہیں ہو سکتا سادہ سال سے عبادت کر رہا ہوں پھر یہ کیفیت حاصل بھی نہیں ہوگی اس نے کہا کیا گناہ کرو کہا ایسا کر لو قتل کر لو کسی کو کہ یہ تو میں سے نہیں ہو سکتا کہنا کر لو کہاں زنا بھی نہیں ہو سکتا کہا پھر ایسا کر لو شراب پی لو شہرت کا بھوت اندر سوار تھا اندر تو مریض تھا ہی اب اس نے جا کر ایک عورت سے شراب خریدی شراب پی تو اس سے زنا بھی کر لیا جب زنا کیا تو پھر اس کا آنے والا شخص جو اس کا اصل شوہر تھا اسے قتل بھی کر دیا اللہ اکبر ابھی دیکھیے ام الخبائش اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ہے ساری گندگیوں کے جڑ ہے یہ شراب اب جب اس کے خلاف کیس دائر ہوا سولی پہ لٹکایا جانے لگا تو شیتان پھر آیا کہ میں اصل میں شیتان تھا لیکن اب بھی تجھے بچا سکتا ہوں ایک کام کر لے کہ کیا کہ ایسا کر مجھے سجدہ کر لے کیا سولی پہ لٹک رہا ہوں سجدہ کیسے کروں گا بچنا ہے تو کرنا پڑے گا کا بتاؤ کا اسی سونی پر اشارے سے سجدہ کر لو جیسی اس نے سر جھکایا پھانسی کا پندا کھینچا اور موت کے منہ میں چلا گیا یوں وہ کفر پہ مرا ایمان کی دولت سے بھی محروم ہو گیا تو بعض باپنی بیماری ایسی ہوتی ہیں جن سے بچاؤ انتہائی ضروری ہے ورنہ ایمان کے سلب کا ذریعہ بنتا یہ دو باتیں ان سے بچنے کی ضرورت اب دو چیزیں کرنے کی ہیں ان میں پہلی چیز جو کرنے کی ہے وہ ہے اللہ کا شکر اے اللہ تم نے مجھے ایمان کی دولت ہے جیسے کسی آدمی کو صحت مل جائے تو صحت کی چونکہ اس کے دیر دماغ میں قدر و قیمتیں کتنا شکر بجا لاتا ہے کسی کو اچھا کاروبار مل جائے تو کتنا شکر بجا لاتا ہے کسی کو اچھا گھر مل جائے تو کتنا شکر بجا لاتا ہے ارے بھائی ایمان کی دولت تو سب سے بڑھیا ہے اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کھانے کے ساتھ اس کی شکر کی تلقین فرمائی ہے الحمد اللذی وجعلنا المسلمین اے اللہ تیرا احسان ہے کہ ایمان والوں میں مسلمانوں میں مجھے بنایا ہے الحمدللہ الحمد, للہ. الحمد للہ. ان دو کاموں سے بچنا ہے اور ایک کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کا شکر ہو خلوتوں کے اندر بھی جلوتوں کے اندر بھی چلتے پھر تو بھی اللہ تعلق اللہ احسان ہے کہ نے ایمان کی دولت دی اس کا شکر اندر کا زمیر بولے اللہ تیرا شکر ہے قسم خدا کی دین ایمان دین اور اسلام اور ایمان عریب نعمت ہے اگر خدا نا خاصا ہندو ہوتے تو کیا کرتے گائے کا پیشاب پیتے کسی غور قوم سے ہمارا تعلق ہوتا وہ اتنی گندگیاں کھاتے ہیں اگر کوئی آدمی ان کے ساتھ بیٹھ جائے تو ان کے جسم سے بدبو آتی ہے یہ ایمان دین کتنی بڑی نعمت ہے الحمد اس پہ الحمد اللہ سے اللہ کا شکر دل کہے اللہ تیرا احسان اے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مسلمانوں میں اہل ایمان میں مجھے پیدا کیا تو میرے دوستو یہ کام کرنے کا ہے پھر اللہ کی سنت یہی ہے ل ان شکر تم اگر تم اس ایمان پہ شکر بجا لاؤ گے اللہ تمہارے ایمانوں میں ترقی, ترقی ترقی ترقی ترقی کرتا چلا جائے گا یہ بھی شکر کی چیز ہے اس پہ بھی شکر بجا لائے گا اور دوسرے جو کام ہے ایمان بچانے کی جو کام کرنے کا ہے وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے صحبت کو اختیار کرنا ایمان کے بچاؤ کے لیے اچھی صحبت اس میں سب سے پہلی چیز جو مومن کے لیے ہے سب سے پہلی چیز صحبت میں پہلے نمبر پہ آتی ہے مسجد کا ماحول انما یا مر مساجد اللہ من اب اولا <تصفيق> کہ ایمان والے مساجد کو آباد کرتے ہیں. یہ اچھی صحبت ہے اس لیے کہ مسجد میں جب آتا ہے تو اس کا تعلق اللہ کے فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے. اسے فرشتوں کی صحبت میسر آ جاتی ہے صلاح کی صحبت میسر آ جاتی ہے تو سب سے ایمان کے بچاؤ کے لیے صحبت ہے اور اس صحبت میں عرض کیا پہلے نمبر پر یہ ہے کہ آدمی مساجد کا رخ اختیار کرے اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کے لیے مسجد کا ماحول بے آئنی ایسا ہے جیسے کہ مچھلی کے لیے پانی کا ماحول ہوتا ہے کتنا پرسکون ہوتی ہے اور اگر اسے پانی سے نکال دیا جائے تو تڑپتی ہے مومن ایسا ہی جب اسے ایمانی ماحول سے مسجد کے ماحول سے نکالو تو وہ تڑپتا ہے کیسے مسجد میں جاؤں تو پہلی چیز میرے دوست صحبت کے سلسلے میں یہ ہے کہ مساجد میں اپنا وقت گزرے نمازیں ہماری مساجد میں ہو دوسری چیز ایک بڑا وقت ہمارا گزرتا ہے اپنے گھر میں بڑا وقت گھر میں گزرتا ہے اب میرے گھر میں میری صحبت اچھی ہو جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ بیوی اچھی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ شوہر نیک ہو اب اس صحبت کا اہتمام ماں باپ کی ذمہ بھی ہے کہ اپنے گھر میں ایسی بہو لے کے آئیں جو اس کے بیٹے کی صحبت ٹھیک کر دیں یہ ذمہ داری ایک ماں باپ پر بھی ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے ایسا شوہر کا انتخاب کریں کہ اس کی بیٹی کا ایمان بچ جائے اس کی صحبت اچھی اسے مل جائے اس لیے کہ اس نے وقت بڑا حصہ گھر میں گزارنا گھر میں صحبت اچھی ہوگی میاں بیوی بی نیک ہوں گے دونوں کا ایمان بچے گا ارے دونوں کا نہیں دونوں کی اولادوں کا بھی ایمان بچے گا تو پہلے نمبر پہ مسجد دوسرے نمبر پہ گھر کا ماحول میں عورت کا نیک ہونا شہور کا نیک ہونا اس نے رسول لے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر المتا المر اتو یہ دنیا سارے نفے کی چیز ہے لیکن بہترین چیز اس میں جو نفے کی ہے وہ نیک صالح بیوی ہے اس لیے کہ یہ ایمان کے بچانے کا ذریعہ ہے صالح اولاد کے وجود کا ذریعہ ہے اس کا اہتمام ہو کہ وہ نیک ہو جائے اگر میاں نیک ہو گیا تو وہ فکر کرے کہ میری بیوی نیک ہو جائے بیوی کو اللہ رب العزت نے دین کا فہم دے دیا تو وہ فکر کرے کہ اس کا میاں نیک ہو جائے اس لیے کہ اگر ان دونوں کی صحبت میں فرق ہوگا تو آگے جا کے ان دونوں کے ایمانوں کے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے اس لیے کہ بہت سارے زندگی کے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ان کے آپس میں طے کرنے سے طے ہوتے ہیں اگر ایک رخ مدینہ کی طرف ہے اور دوسرے کا رخ دوسری طرف ہے تو کام نہیں بنے گا زندگی میں الجھن ہی بڑھیں گی مسائل بڑھیں گے حالات بگڑیں گے لیکن اگر دو ایک دوسروں کی صحبت کی برکت سے ایمام کی بچانے کی فکر کریں گے تو زندگی گاڑی ٹھیک چلتی ہے پھر اس کی فکر کا اہتمام پہلے بھی ہو پہلے نہ ہو سکا تو اب اس کی فکر ہو اگر کی شخص اللہ نے کسی مرد کو دینداری دے دی اور مسجدوں میں وہ پہلی صف میں نظر آ رہا ہے لیکن اپنی بیوی کی اسلحہ کی فکر نہیں کر رہا تو زندگی کے بہت سارے مراحل میں اس مرد کا ایمان بھی خطرے میں پڑے گا خاص طور پہ جب اولادوں کی شادیوں کا وقت آتا ہو اس لیے کہ اس کا رخ دوسری طرف ہے اس کا رخ دوسری طرف ہے پھر مسائل کھڑے ہوتے اور اگر عورت نیک بن گئی سال بن گئی اور اسے اپنے میاں کی فکر نہیں تو زندگی کے اندر اس کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے تو صحبت کے سلسلے میں ارض کیا کہ گھر میں ماحول ٹھیک ہو جائے صحبت کے معاملے میں تیسری چیز دوست اٹھنے بیٹھنے والے جن کے ساتھ اس کا فارغ وقت گزرتا ہے ایسے لوگوں کا انتخاب کرے جو نیک اور صالح ہوں نمازی کے صحبت میں بیٹھنے سے انشاءاللہ یہ نمازی بن جائے گا اگر ایک بیٹی بحیا با پردہ غیرت مند بچی کے پاس بیٹھتی ہے تو انشاءاللہ اس کے اثرات بھی دوسری بچی پہ پڑے گے اسی طرح اگر اس نے اپنے دوستوں کو بخیلوں کے ساتھ بیٹھا تو اس کے اندر بھی بخبل کے جراثیم آ جائیں گے اگر یہ بے نمازیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو ایک دن واقع آئے گا کہ اس کے اندر بھی نماز میں سستی آ جائے گی اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ دینی خلیلی فلیم حالم ارے بھائی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے دوستی کی گاڑنے سے پہلے پہلے فور کر لو کس کو دوست بنا رہے ہو کس کو دوست بنا رہے ہو اس لیے کہ کل تمہاری سوچ اور تمہارا عمل وہی ہوگا جو تمہارے دوست کا ہے کوئی کہے کہ نہیں میں تو اس کی بےدینی سے اثر انداز نہیں ہوتا تو غلط بولتا ہے ابو کو بھی دھوکہ دیتا ہے خود بھی دھوکہ کھا رہا ہے غلط کہتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ایک آدمی بھٹی والے کے پاس بیٹھتا ہے ممکن ہے اسے آگ نہ لگے لیکن اس بھٹی کا دھواں ضرور پہنچے گا ایسی بے دین دوست کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ممکن ہے یہ سو فیصد بے دین نہ بنے لیکن کیا یہ گناہ کم ہے کہ اس کا وہ وقت ایسے لوگوں کے پاس گزرا جس پر اللہ کی رحمت سے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہیں کیا یہ کم بدن سی بی ای لوگوں کے ساتھ بیٹھا جن کے جس کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے دل کے اندر گناہ کی وہ گندگی جو پہلے اس کا احساس تھا وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے اس لیے آپ علی سلادوں سلام نے فرمایا کہ اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرو اور سچی توبہ کی ایک علامت یہی ہے کہ آدمی کے دوست بدل جائے سچی توحبہ کی ایک علامت یہی ہے کہ بندے کی سہبت بدل جائے دوست بدل جائے حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے نقل کیا ہے ایک حکیم سے کہ ان سے پوچھا کہ سچی توحبہ کی علامت کیا ہے فرما سو فیصد تو نہیں بتا سکتے کہ اس نے سچی توحبہ کی یا نہیں کی لیکن چند علامات ہیں ایک علامت تو یہ بتائی کہ اس کو پاس جتنی دنیا ہے اسے بہت سمجھے اور جتنا دین ہے اسے بہت تھوڑا سمجھے جتنی دنیا ہے اسے بہت سمجھے اور جتنا دین ہے اسے تھوڑا سمجھے اور دوسری علامت فرمایا یہ ہے کہ اس کی صحبت بدل جائے جو صحبت پہلے تھی اب وہ صحبت نہیں رہی اچھوں کی صحبت کو اختیار کر رہا ہے یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر دی جب ایک شخص نے سو قتل کیے اور سو قتل کرنے کے بعد اس سے کیا کہا گیا تیری توبہ کی سچائی کا پتہ تب چلے گا جب تو اس بستی کو چھوڑ کر سلحہ کی بستی کی طرف جائے گا تو یہ علامت ہوگی کہ واقعی تو نے سچی توبہ کی ہے اللہ کی شام واقعی سچا کوبت عائب ہو چکا تھا بری دوستوں سے ماحول سے نکل کر اچھی صحبت اختیار کرنے کے لئے چل پڑا راستے میں روح قبض ہو گئی اللہ نے فرما برداروں میں سے اٹھا لیے تو صحبت کے سلسلے میں دوستوں یہ ضروری ہے کہ میری صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے کن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہوں اس کا اور چوتھی چیز صحبت کی سلسلے میں وہ ہیں کتاب کتابیں یہ کتابیں بھی صحبت کا کام دیتی یہ بھی آدمی کے خیالات پر اثر انداز ہوتی لٹریچر بھی آدمی کے نظریات پر اثر انداز ہوتا ہے کوئی کہتا ہے کہ میں اخبار پڑھتا ہوں اور مضامین پڑھتا ہوں سب کی پڑھتا ہوں لیکن میں نظر ان انداز کرتا ہوں. مجھے کچھ نہیں ہوتا جھوٹ بول رہا ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات تھی پڑھ رہے تھے حضور علیہ سلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ عمر تورات پڑھ رہا ہے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا حضرت اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہلا کر کہا عمر تیری ماں تیرے پہ روئے تو کیا کر رہا ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام کو نہیں دیکھ رہا کہ چہرے پہ کیا اثرات ہیں فوراً عمر رضی اللہ نے حدود علیہ سے کہا کہ رسول اللہ میں آپ پر ایمان لایا اور میں نے آپ کی اطاعت کی قرآن سچی کتاب ہے سلاۃ والسلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اطاعت کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ ہوتا یہ منع فرمایا کیا ہوں عمر سے زیادہ دین کے فام رکھنے والے ہیں ہم اچھے برے کی زیادہ تعویز رکھتے ہیں آج بچے جو کچے ذہن کے ہوتے ہیں لوگ جو کچے ذہن کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ہر ایک کو پڑھتا ہوں میں ہر ایک کو سنتا ہوں میں ہر ایک کو چیک کرتا ہوں اور پھر فیصلہ کرتا ہوں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اسے کہہ دیا جائے میاں اگر آپ اپنے عقل پر اتنی نازا ہیں تو پھر آپ ایسا چند تن کے نسخوں کو تجویز کر لیں اپنے سامنے اور پھر خود ہی ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دے کر اپنی امی کا علاج کرنا شروع کر دیں ذرا ڈاکٹری کے چند نسخے خود ہی تجویز کر لو کتابوں سے اٹھا کر اور پھر خود ہی ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے اپنا علاج شروع کر دو کوئی نہیں کرتا نہیں نہیں جان کو خطرہ ہو جائے گا کیوں جان کی قیمت ہے ایمان کی قیمت نہیں ہے صحت کی قیمت ہے دین کی قیمت نہیں ہے اگر کسی سے کہہ دیا جائے میاں یہ سو بسکٹ ہیں ان سو بسکٹوں میں ایک زہر کا ہے لیکن ان سو کے اندر مکس ہے پتہ نہیں کون سا ہے نائنٹی نائن ٹھیک ہے تو محتاط آدمی کا ایک بھی نہیں کھائے گا ہو سکتا ہے یہی زہر کو ایک بھی نہیں کھائے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں صحت کی قدر و قیمت ہے نا اس کے دل و دماغ میں جان کی قدر و قیمت ہے ارے نائنٹی ٹھیک ہے بھائی ایک ہی تو زہر کا کہتے نہیں ہو سکتا وہی ہو لوگ کہتے ہیں بہت ساری باتیں ٹھیک ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں میاں اگر ایک بھی زہر تمہارے اندر چلا گیا تو ایمان کی چھٹی ہو جائے گی اس لیے ہر اسلام کا نام لکھی ہوئی کتاب کا مطالعہ نہ ہو ہر زہری کسی کتاب کے زہر پہ جا کر کتاب نہ پڑھی جائے بلکہ تحقیق کر لی جائے کسی محقق عالم کی ہے کسی صحب علم اور عمل والے کی کتاب ہے اس کے اثرات بھی پڑھتے اس کے اثرات بھی پڑھتے تو کتاب بھی صحبت کا کام دیتی ہے غلط کتاب ہاتھ آ گئی اس کا مطالعہ شروع کر دیا تو اس کے اثرات بھی آدمی پہ پڑھتے پوچھ پوچھ کے کون سی کتاب پڑھی جائے کس کا مطالعہ کیا جائے تو میرے عزیزوں دو کام نہیں کرنے ایمان کے بچانے کے لیے اور دو کام کرنے کے ایک میں نے عرض کیا اللہ کا شکر ہو اور دوسرا اچھی صحبت ہو اچھی صحبت میں میں نے عرض کیا پہلے نمبر پہ مسجد گھروں کا ماحول اچھے دوست اور اچھی کتاب اگر ان چیزوں کا اہتمام ہوگا تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہم اپنی ایمان کی پونجی کی حفاظت کا انتظام کر لیں گے اس قیمتی سرمائے کو انشاءاللہ بچا بچا کے قبر تک لے جائیں گے اس کا اہتمام ہو اللہ رب العزت بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے عمل کی توفیق نصیب فرما دے واخر داوانا الحمد للہ رب اللہ سر کو جو کھا لے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے ہوا دل بدل دے, حواؤ ہرس وعلا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک کاٹوں گناہ میں کب تک امر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے گنا میں کب تک امرکاٹوں گناہ گاری میں کب تک بدل دے میرا رستہ دل بدل دے گناہ گناگاری میں کب تک عمر کاٹو گناگاری میں کب تک عمر کاٹو بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دنوں میں سنو میں نام تیرا دھر میں مزا جائے مولا دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھر میں سنو میں نام تیرا میں مزہ جائے مولا دل بدل دے کروں قربان اپنی ساری خوشیاں قربان اپنی ساری خوشیاں اپنا غم عطا کر دل بدل دے کرو قربان اپنی ساری خوشیاں کرو قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم متا کر دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی سوا سے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی سوا سے ہٹالوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے سہل فرما مسلسل یاد اپنی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 خدا یا رحم فرما دل بدل دے پڑا ہوں تیرے دھر پر دل شکستہ پڑھا ہوں تیر در پر دل شکستہ رہو کیوں دل شکستہ دل بدل دے ہوں تیرے در پر دل پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آر ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آر ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آر ہے بس اتنی ہے تو مندہ دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے میری فریاد فر یاد سن لے میرے مولا منالی اپنا بندہ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 خدا یا فضل فرما دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کا گناہ گاری میں کب تک عمر کا گناہ گاری میں کب تک امرکا تو بدل دے میرا رستہ دل بدل دے ہوں والا دل بدل دے میرا وفلت میں ڈوبا دل بدل دے Allah. Allah. الحمد للہ الحمد للہ اجمائین اللہ ہم تیرے مسکین محتاج بندے ہیں اپنی رقم سے ہم سب کی گناہوں کی بخش فرما دے اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما دے اپنی محبت بھری زندگی نصیب فرما دے اللہ hey دلوں کی پاکیزگی نصیب فرما دے نگاہوں کی پاکیزگی نصیب فرما دے خے hey اللہ ہمارے آنگن میں اپنے ذکر کو جاری فرما دے خے hey اللہ اپنی محبت بری زندگی نصیب فرما دے hey اللہ سے توفیق نصیب فرما دے خے hey اللہ اپنی تعلق کے بعد محرومی سے محفوظ فرما اللہ hey ایمان کے دولت کے بعد محرومی سے محفوظ فرما خے hey اللہ ہدایت کے نور کے بعد محرومی سے محفوظ فرما اے اللہ ہر قسم کے ظاہری بتن فتنوں سے محفوظ فرما اے اللہ ہر قسم کے بے حیائی فحاشی اور یانی کی فتنوں سے ہماری ہماری رسموں کی حفاظت فرما اللہ ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما ہمیں اپنی غمیوں میں خوشیوں میں اپنے نبی کا دین زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہر قسم کے حادثات خاتموزی اور دیر پہا بیماریوں سے محفوظ فرما پھر اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی ہر طرف سے حفاظت فرما ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما عزتوں حفاظت فرما اے اللہ ہماری صحت میں برکت نصیب فرما مالوں میں برکت نصیب فرما اے اللہ وقت میں برکت نصیب فرما اے اللہ اپنی رحمن سے دین کی زندگی کے دین کے جتنے کام ہیں اے اللہ جو تیرے ہاں مقبول ہیں سب کے کاموں کی مدد النسط فرما ان کے کام کرنے والوں کی غیر سے حفاظت فرما اے اللہ مساجد کی مدارس کی مکاتب کی حفاظت فرما اے اللہ غیروں کی سازشوں سے اہل اسلام کی حفاظت فرما اہل دین کی حفاظت فرما اہل مکاتب کی مدارس کی حفاظت فرما اے اللہ اہل مساجد کی حفاظت فرما اے اللہ غیروں کی سازشوں کو ناکام فرما غیروں کی طاقتوں کو برباد فرما. اے اللہ اس ملک ہی فاظت فرما آمين. اسے استحکام نصیب فرما آمين. اس کو اندونی بیرونی خطرات سے معفوظ فرما ربنا تخبل منا انکا تسبیل علیم فتبع علینا انکا تتواب رحیم وصل اللہ علیہ وسیدنا محمد وعلا آدہ واصحابہ اجمعین برحمدکہ آخر